دریا کے کنارے ذرا بلندی پر محکمہ سیاحت کا بڑا سا ہوٹل ہے صبح صبح میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک عمارت کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہیں جیسے قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں پوچھنے پر پتا چلا کہ غیر ملکوں سے آئے ہوئے سارے کوہ پیما اس جگہ اپنے کلی اور مزدور بھرتی کرتے ہیں کراکرم کے دامن میں ان کوہ پیماؤں اور مہم جو لوگوں کا پڑاؤ یہیں اسکردوں میں ہوتا ہے یہاں سے یہ راستہ دکھانے والے اور مال اسباب اٹھانے والے مزدور بھرتی کر کے اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوتے ہیں میں ان لوگوں کو دیر تک دیکھتا رہا وہی چھوٹی چھوٹی منگول آنکھیں درمیانہ یا پستہ قد گٹھے بدن چاق و چوبند محنت کش صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی عمریں وزن ڈھوتے گزری ہیں مجھے یاد تھا کہ غلامی کے دور میں انہی کے بزرگوں سے مشقت لی جاتی تھی اور انہیں بیگار کے طور پر حکام کا اسباب ڈھونا پڑتا تھا مگر اب یہ لوگ مغربی کوہ پیماؤں کو راستہ دکھاتے ہیں انہیں اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے جاتے ہیں اور خود بھی اب زمانے کی پستیوں سے نکل رہے ہیں ان جفاکش جوانوں کو دیکھ کر ذہن میں اس روز بہت سے سوال ابھرے بلتستان میں ان کے آباء وجداد کہاں سے آئے ہوں گے یہ مہین اور تلچھی آنکھیں رخساروں کی یہ ابری ہوئی ہڈیاں یہ چھوٹے چھوٹے قد کہاں سے آئے ہوں گے ان کے بزرگ پھر ایک اور خیال آیا بلتستان کے اس علاقے کا قدیم تاریخ میں ذکر ملتا ہے یا نہیں دنیا بھر سے کٹے ہوئے اس علاقے میں پہلے پہل کون آیا تھا اس نے یہاں کیا دیکھا تھا کیا لکھا تھا یہی سارے سوال لیے میں جب وزیر غلام مہدی صاحب سے ملا تو میرے یہ سوال ان کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے وزیر غلام مہدی صاحب بلتستان کے پرانے باشندے ہیں نیچے میدانی علاقوں میں جا کر علی گڑھ میں وہ تعلیم پا چکے ہیں اور تہذیب و تمدن کا عجب امتزاج ہے ان کی شخصیت میں میں نے اسے پوچھا کہ قدیم مورخوں نے بلتستان کا ذکر کیسے کیا ہے اس علاقے کے متعلق سب سے پہلے ٹولمی نے ذکر کیا نے بلائٹی لکھا ہے اس نے اور اس میں بی اور پی و مترادف الفاظ ہیں اس میں. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اور اس کے بعد آپ ہراڈسک کی تاریخ پڑھیں تو اس میں وہ ذکر آتا ہے اس نے وہ الیگزینڈر کے سکندر اعظم کے پہنچوں سے پوچھ کے اس نے دکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے ہندوستان کے شمال میں کہ وہاں پر چوہے اتنے بڑے ہیں جتنا فخس ہیں یہ رومبڑی اور وہ وہ زمین کے اندر سے سونا نکالتے ہیں تو جناب وہ یہی علاقہ ہے اصل میں چوہا نہیں ہے وہ مرماٹ جسے کہتے ہیں اب یہاں ملتا ہے اس کو سانسکرت میں چوہا کہتے تھے انہوں نے یہ چوہا سمجھا ریٹ یہ نہیں تھا تو اب بھی وہ بل بناتے ہیں تو وہ کھوتا ہے تو مٹی باہر آتی تھی تو یہ اور پھر ذکر آتا ہے ہروڈس کہتے اس علاقے میں خوبانی کی روٹی بناتے ہیں وہ بھی یہی علاقہ ہے اس کے بعد وزیر غلام مہدی صاحب نے بلتستان اور لداخ کے باشندوں کے بارے میں کچھ بہت دلچسپ باتیں بتائیں تاریخ ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی نہ کرے کیا خبر آگے چل کر یہ کہانیاں سچ نکلیں بلتستان اور لداخ کے باشندوں کے بارے میں کہنے لگے میں نے ایک کتاب اور بھی پڑھی تھی کہیں مجھے یاد نہیں رہا کہتے ہیں یہاں سے مائگریٹ کر کے یورپ گئے یہ لوگ کسی زمانے میں مثال لبنان کو کہا آصم نے سے گئے تھے لداخ کے لیہ سے گئے تھے لبنان اور اسی طرح سے گلائٹ جو ٹرائبز جو ہیں جو کہ وہ بائبل میں جو ہے وہ کہتے ہیں گرد گرد سے گئے تھے وہ پتہ نہیں لگتا پوری طرح سے کیا کہاں سے کہ کچھ ہوا گا انقلاب ہوا ہوگا یہ چیز اور دوسری چیز یہ نظر آتی ہے یہاں سے جاپان گئے وہ اس لیے جاپان کی زبان میں ان کا وہ ہندسا لے لیجیے ایک دو تین چار وہ بلتی وہی ہے وہی ہے, وہی ہے اور میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ان سے کہتے ہیں ہم جی یہاں پامیر کے نزدیک سے گئے پامیر میں نہیں یہاں سے گئے اب وہ پتہ نہیں لگتا کس زبانے میں گیا کس سنے میں اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ چلیے یہ تو معلوم ہوا کہ یہاں کے باشندے کہاں کہاں گئے یہ بتائیے کہ خود یہ باشندے کہاں سے آئے تھے خپلو سائٹ جو ہے وہ تو پیور منگولین ہے کیونکہ اگل لداخ جا کے اب ان کے فیچر خپلو سے ملا ہوا ہے تو اس میں منگولین وہ بلڈ زیادہ ہے اب میری والدہ خپلو کی تھی میرے والد تھے روندو کے روندو کیرگت کے نزدیک وہ ایرین تھے دا ایڈمکسچر آف یہاں موجود ہے مگر زیادہ تر نچلا طبقہ جسے کہتے ہیں وہ منگولین ہے. اور اپر کلاسز جو ہیں وہ ایرین ہے. اب راجگاہ جو ہے وہ بھی ایرین ہے اور ان میں وزیر جو ہیں ان کے وہ ٹرائب وہ بھی زیادہ تر ایرین ہیں منگولین نچلا طبقہ جسے کہتے ہیں وہ منگولین ہے یہاں یار یہ کپور کے سائڈ کا یہاں سے آ گیا شگر کے جو جو آ گئے وہ تو سینٹرل ایشیا سے آئے سینٹرل ایشیا سے حقیقت یہ ہے کہ وسطی ایشیا اور ترکستان سے جو لوگ بڑے صغیر کے میدانوں میں اترے ہوں گے انہی میں سے کچھ لوگ وہیں دریائے سندھ اور آس پاس کے بڑے پہاڑی نالوں کی وادیوں میں ٹھہر گئے ہوں گے مگر اتنی سی بات سے جی نہ مانا اور میں نے اس دور کے بڑے مورخ جناب احمد حسن دانی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا خالص علمی گفتگو کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے میں نے دانی صاحب سے پوچھا کہ بلتستان میں جو باشندے آباد ہیں اصل میں یہ کون ہیں بالتستان میں جو قوم آباد ہیں زیادہ تر ان کو ہم بالٹی پا کہتے ہیں اور یہ ان کا تعلق ٹبیٹن گروپ سے ہے ان کے زبان کا تعلق بھی ٹیبیٹن زبان کے ساتھ ہے ٹیبیٹن لداخ کے ساتھ ان کی زبان بھی ملتا ہے یہ قومیں جب ٹبٹن مائیگریشن ٹبٹ سے مائیگریشن ہوتے ہوئے لداخ اور اس طرف پہنچی تو اس زمانے میں قدیم زمانے سے یہاں آ یہ آباد ہے لیکن ابھی کیونکہ میجورٹی انہیں لوگوں کی ہے لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ اور دوسری جگہ سے بھی آ کر کے یہاں آباد ہو گئے مثلاً مڈیول پیریڈ میں ٹرکش ٹرائب سنکیاں اور ٹرانسپاربیر کے علاقے سے آکر کر کے یہاں حکومت کرتی رہی جو راجے مہاراجے یہاں پر انگریزوں کے دور میں تھے وہ ٹرکش ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے اور بعد میں جب اب کشمیر کا یہاں پر تسلط ہوا تو اس وقت کشمیر سے بھی لوگ آ کر کے یہاں آباد ہو گئے تو پاپولیشن تو اتنی زیادہ نہیں آئی جتنا کہ کلچر کا اثر کشمیر کے یہاں پر ہوا ہے اس کے بعد دانی صاحب نے بتایا کہ بلتستان کی ان وادیوں میں کہاں کہاں سے لوگ آئے اور ان کے آنے سے کیا ہوا جب ٹرکش سلطان یہاں پہنچے خپلو میں شگر میں اور اس کردو میں تو وہ انہوں نے ٹبٹ سے الگ کر لیا اور کافی مائیگریشن ٹرکس پاپولیشن کا وسط ایشیا سے سنکیاانگ سے ٹرانسفارمیر کے علاقے سے یہاں ہوا کشمیر کا تعلق بھی اس کے ساتھ کافی عرصے سے رہا ہے اس جسے یہاں پر پاپولیشن مکس اپ ہو گئی میں نے پروفیسر دانی سے پوچھا کہ بلتستان کے علاقے میں اسلام کب آیا اور کس طرف سے آیا مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر بالچستان میں خاص طور سے چودھویں صدی میں ڈیفینٹلی سید علی ہمدانی کے زمانے سے جو کہ قتلان سے یہاں پر تشریف لائے تھے ان کے زمانے سے اسلام یہاں پھیلا اور یہیں سے مشنری پھر لداخ صدی کے بعد لداخ کا لیکن اتنا زیادہ وہاں اسلام نہ پھیل سکا پہلے لیکن مغلوں کے زمانے میں خاص طور سے اکبر کے بعد جب ان کا ریلیشن طبت خود کے ساتھ ہوتا ہے لوگ یہاں سے جانا شروع کرتے ہیں مغلوں کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ جو پشمینہ کا کام کشمیر میں ہوتا ہے یہ پشم لداخ سے اور طبت سے آتا ہے اس کا جو تجارت ہوتا تھا اس تجارت کے لیے کشمیری وہاں جاتے تھے اور وہ ساتھ اسلام وہاں لے کر جاتے تھے تو اسلام جو لداخ میں پھیلا ہے وہ کشمیر سے گیا ہوا ہے جو بلوچستان میں پھیلا ہے وہ بھی کشمیر سے گیا ہے وہ کے بعد میں پھر کاش سے بھی یہاں پر اسلام آ پروفیسر دانی سے میں نے پوچھا کہ وہ جو سنتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں کہیں سے آریائی باشندے اٹھے تھے اور برے صغیر کے میدانوں میں اتر آئے تھے ان کے اثرات بلتستان کے علاقوں میں کس قدر ہیں یہاں پر آریوں کے کئی گروپس آئے کہاں سے آئے یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وست ایشیا سے آئے ہو سکتا ہے سی کے پاس سے آئے ہو سکتا ہے کہ یورپ سے آئے ہوں بہرحال جس جی جگہ سے بھی آئے ہوں یہ مختلف دور میں یہاں آتے رہیں ایک گروپ وہ ہے جس کو کہ ہم انڈو آرین کہتے ہیں اور جس کی زبان ایک پرانی فارسی ایران میں اور پرانی سنسکرت یہاں بولی جاتی تھی ہندوستان میں دوسرے قوم وہ ہے جس کا کی تعلق دادک قوم سے ہے یہ بھی آریائی قوم ہے لیکن یہ وہ آریائی قوم ہے کہ جو کہ جن کا کی تعلق ماڈرن سنسکرت سے نہیں ہے بعد کے کلاسیکل سنسکرت سے نہیں بلکہ پی کلاسیکل سنسکرت سے ان کا تعلق ہے ان کی زبان بھی انڈو آرین زبان ہے یہ ساری زبان ہے چاہے وہ کوئستانی ہو کہ چاہے وہ شینا گلگت کی زبان ہو چاہے برشاس کی ہو یہ سب انڈو آرین گروپ ہیں اور ان کا جو قد و قامت بھی جو آپ دیکھیں گے یہ منگل ٹرائب سے بالکل فرق ہے لیکن آرین ٹرائب سے یہ ملتا ہے اور یہ یہاں پر اس زمانے میں آئے جب کہ کلاسیکل سنسکرت آرین بعد میں آئے یہ اس کے پہلے آ چکے تھے اس لیے ان کوئی اثر کلاسیکل سنسکرت کا نہیں میں کچھ روز پہلے لداخ میں تھا اور وہاں تو بدھ مذہب اور بدھ تہذیب کے اثرات بہت زیادہ تھے اس سے بالکل ملے اس بلتستان کے علاقے میں بدھ مذہب کا بالآخر کیا بنا جی اس اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آج وہاں پر کوئی بدھسٹ موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر بدھسٹ کافی عرصے سے ختم ہو چکا تھا اس علاقے میں لیکن اس کا تعلق کافی عرصے سے ہمارے اسکندھارا جو پشاور ویلی کے ساتھ اور چین کے ساتھ رہا ہے بلکہ ٹبٹ اور لداخ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بدھزم وہ اسی علاقے سے سواد سے گلگت گلگت سے بالچستان بالوچستان سے ٹبٹ کیا اور پدم سمبھو ایک بہت بڑا بزرگ ایک گزرا ہوا جو کہتے ہیں کہ بدھزم یہاں سے لے کر وہاں گیا لیکن بعد میں قریب قریب 1000 اے کے قریب قریب یہاں پر پھر ہندو کا تسلط آنا ہندوزم کا تسلط آنا شروع ہو گیا جس میں وشنو کے ورشپ شیوا کے ورشپ کرشنا کے ورشپ اور سن ورشپ بھی یہاں پر ہوتا تھا یہ آنا شروع ہو گیا اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریزم کا دور کچھ کم ہوتا گیا اور ہندوزم آگے بڑھتا گیا لیکن اسلام یہاں پر بہت بعد میں آیا خاص طور سے گلگت اور چلاس اور گوستان میں اسلام چودھویں پندرہویں صدی سے پہلے نہیں آیا اس وقت تک کے یہاں پر کچھ خلط ملت سا ریلیجن رہا ہے جو کہ بدھزم تو کم لیکن زیادہ ہندویزم یہاں پر رہا ہے اور بدھسٹ یہاں جتنے تھے وہ سارے سنگھیانگ اور چائنا یہاں سے یا ٹبٹ وہ سارے چلے گئے پالتستان میں کافی دنوں تک رہا فورٹین سینچری اے ڈی تک کے جب تک جب وہاں اسلام آیا پھر وہاں جا کے سارے لوگ اسلام کو قبول کیا اور معمودی صاحب ختم ہوا یہ تھے پروفیسر احمد حسندانی جس علاقے میں بودھ مذہب کی مضبوط بنیادیں رہ چکی ہوں وہاں سے اس عقیدہ کا یوں ختم ہو جانا حیرت کی بات ہے میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ بلتستان میں بودھ تحذیب کی کوئی رسم باقی بچی ہے؟ ہاں بودھ تحذیب کا دیکھیں نا وہ مثال یہ اس موقع پر ہم کیا کہتے ہیں میفان کہتے ہیں نا رائے اس کو دے. کیا کہتے ہیں یہ جب چھبیس دسمبر بائیس دسمبر एक ہو تو اس وقت ہم وہ بدھ زمانے کی یادگار ہے اصل میں وہ وہ لے کر شمع لے کر نکلتے تھے فلان لے کر نکلتے تھے وہ چیز چیز تھی بودھین کا مگر اسلام کا اتنا زور رہا اتنا زور ہے یہ اسلام اتنا سخت چیز ہے نا وہ جب کسی پر قبضہ کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے یہ آگے تو سب کچھ کمپلیکشن ہی بدلتا اور تو اور ہماری زبان بدل گئی لداخی زبان ہمارے فرق تو نہیں ہے یہ تو اصل میں مگر یہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے زبانوں اس لداخی زبان میں فرق ہو گئی اب ہم بہ مشکل سمجھ سکتے ہیں عربی فارسی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں وہ بلکہ ہم نے الفیبیٹ بھی چھوڑ دیا ان کا اپنے پرشن الفیبیٹ میں لکھنا شروع کر دیا بلدی واقعی سب کچھ بدل گیا یہ بلتستان جو باقی بر صغیر سے اتنا دور اور الگ تھلگ ہے اصولاً اس کی دنیا بھی بالکل جدا ہونی چاہیے تھی مگر میں حیران رہ گیا جب لوگوں کو صاف سلیس اور روا اردو بولتے سنا ان کے لہجے پر نہ پنجاب کے اثرات تھے نہ کشمیر کے اور نہ ہزارہ کے میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا راز ہے اب ہم ہر تلفظ کر سکتے واسطے ہماری زبان بھی نیچرل ایسی ہے تو میں نے آپ سے ایک دفع کیا ایک بڑے آدمی نے کہا اردو سفل ہو سکتی ہے تو بلتستان میں کیونکہ بلتستان کی تہذیب جو ہے وہی تہذیب ہے جو اردو کی ہر زبان کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے اور اردو کی تہذیب جو ہے وہ ایک بار بلتی تہذیب تو وہ کہتے تھے بلتی بلتی لوگ اردو بہترین بول سکیں گے اور بول رہے ہیں میرے آپ کے زبان سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے مجھے خود تو پتا نہیں آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی رہ چکے ہیں اور اس علاقے کے آپ باشندے ہیں وہاں کے اثرات کسی راستے سے یہاں پہنچے ہیں؟ یہ عرض کروں یہ جب الشر خان انچل نے وہ پندرہ سو پچاس سے لے کر سولہ سو چوبیس تک اس کو جب اس نے دلی میں شادی کی دلی میں ایک مغل شہزادی کے ساتھ اس کا نام گل خاتون تھا وہ یہاں آئی تو اپنے ساتھ میزیشن، آرٹزم کارپینٹر دس اینڈ دس وہ تمام لے آئے اور مغل کلچر کو یہاں پھیلانا شروع کر دیا اس نے یہ اب اس یہ آپ کے جو موسیقی جو ہیں ابھی جو پکے راکھ ہیں وہ بھی وہ اسی طریقے سے ہے آپ کو یہاں کا سنگ مرمر کا محل کے ٹکڑے ملیں گے یہاں سنگ مرمر کا محل تھا کس طرح سے جس کے ٹکڑے کو رائے صاحب اسکردوں کے ڈوگروں نے گرانے کے بعد راج صاحب کو کوئی, کوئی محل میں پڑے ہیں کچھ ڈپٹی کمشنر کے میں کوئی مندر کے نیچے پڑا ہوا یہ اس محل کو وہ سب آرٹسن بھی وہاں سے لائے تھے تو وہ کلچر سالم یہاں آ یہی وجہ ہے جب میں علی گڑھ چڑھا گیا یو پی میں تو میں نے ایسا محسوس کیا میں بلتستان پہنچ گیا کیونکہ ان کی نشست برخاست وہی تھی آگا میں محفل وہی تھا وہ تکلفات وہی تھے مگر یہ گلگ... پنجابی محسوس نہیں کر رہے تھے یہ گلگتی ما... کشمیری محسوس نہیں کر رہا انیزی فیل کر رہے تھے مگر میں سب ایٹ فیل کر رہا تھا تو وہی تہذیب تھی بلتستان کے باشندوں کی باتیں ختم ہوئیں اور دریا کا شور بلند ہونے لگا اب ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اسکردو سے آگے چلتے ہیں ہمارا یہ شیر دریا اب اسکردو کی کشادہ وادیوں سے نکل کر دوبارہ تنگ گھاٹیوں میں داخل ہو گیا ہے اور شور مچاتا چٹانوں سے سر ٹکراتا جھاگ اڑاتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اب ہم اس کے کنارے کنارے تراشی ہوئی عجیب و غریب سڑک پر چلیں گے اور ہمارا اگلا پڑاؤ بلتستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں شنگھوس ہوگا ہم گاؤں میں چلیں گے اور گاؤں والوں سے ان کے دکھ سکھ سنیں گے اب رضا علی آپگی کو اجازت دیجیے خدا حافظ